فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى محفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحصنين وقال تعالى ولمن صبر بغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسابيك والخير في يديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لما لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم توتي أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أوطيكم أفضل من ذلك ری آپ کے سامنے بندہ حاضر ہوا حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے جیسے بندہ اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ آس کر سکے لیکن الامر فوق الادب اس اعتبار سے حضرت ڈاکٹر صاحب کا حکم بجا لاتے ہوئے بندہ آپ حضرات کے سامنے اور چونکہ یہاں میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں تو اپنا پرانا سبق ان حضرات کو سنانے کی نیت سے کہ ہم تربیت کے لائن سے رہے ہیں اور اپنا سبق ان کو سنائیں گے اس میں کوتاہی ہوگی اس کی اصلاح فرمائیں گے درستگی ہوگی اللہ تعالی مزید ان کی طرف سے دعا لیں گے تو اس وجہ سے یہ جو تصوف کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپس میں ملنا ہوتا ہے اس میں ایک بنیادی چیز سیکھنا ہے اب ایک علم ظاہری سیکھنا ہوتا ہے اور ایک علم باطنی سیکھنا ہوتا ہے انسان کا بدن بھی ایسا ہے کہ اس کے اوپر دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک باطنی بیماری ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو دونوں بیماریوں کا معالج بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ روحانی علاج بھی فرماتے ہیں اور جسمانی علاج بھی فرماتے ہیں اس اعتبار سے جسمانی علاج کے بغیر اگر کوئی آدمی رہ جائے تو آخری انسان مر کر بیماری ختم ہو جائے گی لیکن روحانی بیمار اگر ہو اور اس کا علاج نہ ہو تو اس کے نقصانات نہ صرف اس دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ اس کے نقصانات مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے روحانی اعتبار سے ان حضرات سے استفادہ حاصل کرنا اور ان کی صحبت میں آ ان سے فیض حاصل کرنا اور اپنے قلب کو نورانی بنانا اپنے دل کو منور کرنا یہ ایسی مجالس میں ہوتا ہے تو ہم جہاں جو آتے ہیں تعلم کی نیت سے کہ ہم دین سیکھے بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے اور جب ہم اس نیت سے آتے ہیں تو گویا کہ ہم متعلم بن جائیں گے اور جو آدمی متعلم ہوتا ہے سیکھنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول فاق علیہ سلاط وسلام کا ارساد ہے رسیفاق میں آتا ہے من احب ان منعب النب من اللہ فل إِلَى متعلمی جو شخص یہ قسم کرتا ہو یہ چاہتا ہو کہ ان لوگوں کو دیکھے جو اللہ کے اللہ کے جہنم کے آزاد سے اللہ کے جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہوں تو کس کو دیکھے فل ین علم دین سیکھنے والوں کو دیکھیں دنیا کے اندر ہر طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں ہر مرتبہ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جہنم کے آگ سے چٹکارا پانے والوں کو دیکھنا اگر ہو تو کن کو دیکھے مطالمین کو دیکھے اور فرمایا ولدی نسی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے معتعلم نہیں ہے کوئی ایسا سیکھنے والا نہیں ہے کوئی مطالب یخ طلف باب عالم کہ وہ کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہو کسی عالم کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا ہو ان کا سب اللہ قدم ان عبادت مگر اللہ جل ہو اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا عزر لکھا ہے وہ بالکل قدم ان بنا لہو مدین اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بساتا ہے ایک شہر آباد فرماتا ہے دیکھو ایک شہر فرمایا ایک کمرہ نہیں ایک گھر نہیں ایک محلہ اور ایک بستی نہیں بلکہ فرمائے مدینت ان سے یہ کس کے لیے مطالعم کے لیے اور فرمایا یہ متعلق وہ ہو شی الارض یہ زمین پہ چلتا ہے والارض ارد سستخ زمین اس کے لئے مقفلت کی دعائیں کرتی رہتی ہے وہو وہ یسپح و ینسی یہ صبح کرتا ہے شام کرتا ہے اس حال میں کہ مقفور اللہ کہ اس کی گناہ بخد دے جاتے ہیں وَشَهِدْ فِي الْمَلَائِقَا اور فرش سے یہ جواہی دیتے ہیں بِأَنَّهُمْ اُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ کہ یہ لوگ ہیں اللہ کی عذاب سے اللہ کی آر سے چُٹھا رہا پانے والے تو اس نیت سے ہم آئیں یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم یہاں پر علم دین سیکھتے ہیں تو جب ہم یہ نیت کرتے ہیں تو ان فضائل کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اب ہم اللہ کی نظر میں اس مقام پر ہیں کہ گویا کہ جہنم سے چھٹکارا پانے والے ان کے اندر ہمارا بھی شمار ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فرمایا من اقبال قدم طلب العلم جس شخص کے دونوں قدم علم کے طلب کے اندر درد آلود ہو جائے حق آلود ہو جائے گرد پڑ جائے حرم اللہ علم نار فرمایا اللہ جل ہوں اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے وہ سخر الحم اور جو فرص اس کے ساتھ دونوں جانب ہوتے ہیں وہ فرص اس کے لیے دعائے مفرت کرتے رہتے ہیں وہ ادامات یہ فول مات کا شہیدن اور اگر اس کو علم کے طلب میں موت آ جائے تو یہ شہید ہو کر مرے گا اور یہ شہید ہو کر مر کر فرمایا کہ جب یہ قبر میں رکھتا ہے وہ کان قبرۃ من ریاض الجنا اس کی قبر جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی اور فرمایا وہ لہو کی قبر ہی مدا بفری اس کیلئے اس کی قبر میں اتنی وسط کر دی جائے گی جتنی اس کی نگاہ اور اس کی نظر جاتی ہے اور یہ اس کیلئے صرف قیدہ نہیں کہ اس کو اپنے اس عمل سے اس کی قبر میں اس کے کی کیلئے وسط ہو گئی اور اس کیلئے قبر جنت کا بغیتہ بن گئی بلکہ فرمایا وَيُنَفِرُ عَلَىٰ جِرَانِهِ اَرْبَعِنَ قَبْرًا عَنْ يَمِنِهِ اس کے جو پڑوس میں دوسری قبریں ہیں تو چالیس قبریں دائیں ج اس کو بھی روشن کر دے گی وہ ارزعینہ ہی اور چالیس قبریں بائیں جانب و ارزائنا امام ہو اور چالیس قبریں سامنے وہ ارزائنہ خلف ہو اور چالیس قبریں پیچھے اس کی قبر کی وجہ سے اللہسان ہو ایک سو ساٹھ قبروں کو منور فرما دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نقد کیوں دیتا ہے علمی دین اور علم حاصل کرنے کے طلب میں نکلتا ہے اور جہاں پر علمی ظاہری بھی ہو علمی باطنی بھی ہو اس کا کیا مقام ہوگا اور فرمایا جب اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ تھا فرمایا تو فنوم العالم عبادت میں بس عالم کی نیند وہ عبادت ہے وہ مذاکرات ہوں اور اس کا مذاکرہ کرنا سبحان اللہ کے برابر ہے وَنَفَسُهُ صَدَقَ اور اس کا سانس لینا ایک انسان صدقہ کے برابر ہے اور فرمایا کلو قطرت نظرت میں نہ نہیں جو قطرہ اس کی آنکھوں سے چپکتا ہے اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے لہذا جب اللہ تعالی نے اس کو یہ مقام دیا ہے تو فرمایا سمن احان العالما فقط احان ال جس نے کسی عالم کی احانت کی عالم کو ہلکا دیکھا عالم کی توہین کی تو اس نے اس عالم کی توہین نہیں کی بلکہ اس نے علم کی توہین کی اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے اس نے اس علم کے حامل کی توہین کی تو اس نے علم کی توہین کی اور یہ علم اس عالم کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ یہ علم تو اس کے پاس ندی علیہ السلاط کی طرف سے آیا علم جس نے علم کی احانت کی فقط اہان الدی اس نے گویا کہ نبی کی احانت کی اس لیے کہ نبی کی طرف سے جو آیا ہوا علم ہے اور نور ہے اس کی احانت کی وجہ سے نبی کی احانت ہو گئی اور نبی نے لیے علم تو اپنی طرف سے نہیں بنایا نبی کے پاس بھی کسی نے لایا ہوگا فرمایا پہن احان نوی جس نے نبی کی احانت کی فقط اہان جبریل اس نے گویا کی جبریل کی احانت کی اس لیے کہ جبری علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس کے فاصلہ علم اور وحی لایا کرتا تھا اور جس نے جبریل کی احانت کی سمن احان جبریل جبریل کی احانت کی تو جبریل بھی تو خود نہیں آئے اس کو کسی نے بھیجا تھا اللہ نے اس کو بھیجا تھا علم دے کر تو جس نے جبریل کی احانت کی اور اس کے تو ہی کیا فقط احان اللہ الیاز اللہ کی احانت کی اور ظاہر ہے جو اللہ کی احانت کرے اس کا کیا حشر ہوگا فرمایا پمن احان اللہ, اللہ يوم جس نے اللہ کی احانت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذریعہ رخوا کرے گا اس لیے یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے اتنا مرتبہ عطا فرمایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ انسان اپنے آپ کو علمی دین اور علم سیکھ کر آخر کے راستے پر صحیح طریقے پیغام پر کرنا چاہتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اس لیے ہم یہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم دین سیکھیں گے اپنا ظاہری باطنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ یہ سارے جو فضائل بہت سارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ان شاء اللہ اس میں مکمل حصہ ہوگا جو آیات کے سامنے بندہ نے عرض کی تھی ہوئی تھی تو اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانوں کو سارے رب کو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو وہ جنت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو اردا بہت بڑی جنت کی جس کا ارد صرف آسمانوں کے برابر تو طول کتنی ہوگی اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے للمتقین متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور متفق کون ہوتے ہیں کون ہے اللہ دین فکون وہ متقی جو خرچ کرتے ہیں ذرائے خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں وہ میں بھی خرچ کرتے ہیں وہ ذرائے تکلیف میں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسری صفت کیا ہے ان لوگوں کی ولقمین الغیر اور غصہ کو پینے والے ہوتے ہیں جنتوں کے اوساف اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور نہ صرف غصے کو پیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلاسیناخ لوگوں کے ساتھ آنکھوں درگزر در کا معاملہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور صرف معاف کرنا نہیں بلکہ احسان بھی کرتے ہیں فرم و اللہ شکب اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو بہتا ہے ان کو پسند فرماتا ہے تو اس وجہ سے جو آدمی اس راستے میں نکلتا ہے تو اپنے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں جو باطنی عیوب ہوتے ہیں باطنی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تکبر بہت بڑی بیماری ہے بلکہ تکبر میں ہر بیماری کی جڑ ہے اسی طریقے سے غیبت بیماری ہے حسد بیماری ہے اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں ان میں سے ایک بیماری غصہ کا بھی لیکن غصہ نفسی ہی بری چیز نہیں اس وجہ سے قرآن پاک میں بلازمین الغ نہیں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے اوساف وہ ہیں جن کو غصہ نہ آتا ہو یعنی جن کو غصہ نہ آتا ہو بلکہ فرمایا بلکہ زمین الغیز غصہ تو آتا ہوگا لیکن غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے غصے کا آنا برا نہیں ہے بلکہ غصے کو غلط استعمال کرنا بے بےجار استعمال کرنا یہ برا ہے شہوت کا ہونا برا نہیں ہے بلکہ شہوت کو غلط استعمال کرنا بے بےجار استعمال کرنا یہ برا ہے بلکہ آپ یوں سمجھے اب شہوت نہ ہو غصہ نہ ہو تو یہ مریض ہوتا ہے اسی طریقے سے بھوک کا لگنا برا نہیں ہے لیکن اس بھوک کو غلط طریقے سے پورا کرنا یہ برا ہے کا لگنا برا نہیں ہے لیکن پیاس کو غلط طریقے سے پورا کرنا یہ ہو رہا ہے اس وجہ سے اللہ کے الشان نے فرمایا ول کا سب تو آئے گا لیکن اس کو ضبط کرے گا اس کو برداشت کرے گا اور جب اس کو برداشت کرے گا یوں سمجھو کہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا اسی وجہ سے رسریفاق علیہ سلاط وسلام نے بھی فرمایا حقیقی بہادر اور یقینی بہادر کون ہے لے شدید بسترا وہ آدمی بہادر پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پکڑ کر پچھاڑے اور گرا دے پہلوان کون ہے ان نم شدید البی عمل کو نقص ہو حقیقی پہلوان حقیقی بہادر قوت والا وہ شخص ہے جب اس کو غصہ آئے اور غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو پالے غذب کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے یہ ہے بہادر ہم تو بہادر دوسروں کو کہتے ہیں بلکہ اس کو بہادر کہتے ہیں جو غصہ کو نافذ کر لے وہ بہادر نہیں ہے غصہ کو تھام لے یہ بہادر ہے ہاں جہاں غصہ نکالنے کا کی جگہ ہے مثلا جہاد ہے اور بہت ساری جگہ ہیں وہاں غصہ نکالنا ہوگا اسی وجہ سے تو شریعت نے غصے کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو پینے کے بارے میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے غصے کی چار قسم بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آئے اور دیر سے جائے بدترین غصہ ہے آئے تو جلدی اور ختم ہونے میں اس کا دیر لگے یہ غصہ بدترین ہے اور ایک غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے اور جلدی جائے یہ غصہ بہترین ہے اور دوسرے جو دو قسم کے غصے ہیں وہ درمیانہ کے ہیں کہ جلدی آئے جلدی جائے دیر سے آئے دیر سے جائے لیکن بہترین غصہ کون سا ہے جو دیر سے آئے اور جلدی جائے تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان سب سے بہترین گونج کیے تو وہ غصے کا گونج ہے پیتے رہتے ہیں لوگ بہت ساری چیزیں دودھ بھی پیتے ہیں شہد بھی پکاتے ہیں بہت ساری مختلف مشروبات ہیں لیکن فرمایا سب سے بہترین گونج جو انسان کیے وہ غصے کا گونڈ ہے غصے پینے والا یہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اور اس پر احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں اور اس پر ہمارے اکابرین نے جو عمل کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے مشاہرہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک کاشت کے اوپر بیٹھے ہوا دین کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا اور تلوار نکال, نکال کر اس کے سر کو کاٹ رہے تھے اس نے نیچے سے سوچا اور تو کچھ نہیں کر سکتا چلو تھوک ہی دو اس کے اوپر اس نے نیچے سے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور جب غصہ آیا تو غصہ نے اپنی ذاتی جذبہ شامل ہو گیا فوراً اس کو چھوڑ دیا اٹھ گئے حیران ہو گیا کیا بات کی کیا وجہ ہے کہ آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے بس میں تو قتل ہونے کی قریب تھا لیکن آپ کو تو مزید مجھے قتل کرنا چاہیے تھا میں نے اس لیے چھوڑا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے کر رہا تھا اب جب تم نے دیا تو مجھے غصہ آیا تو غصہ کی وجہ سے میں آپ کو قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہ ہوتا میں نے غصے کو اللہ کے لیے پی لیا تو یہ ہمارے بڑے ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ غصہ کو آدمی کیسے پیتا ہے ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں وہ ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرماتے اور بیان فرما رہے تھے اور ان کے بیان میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو ایک ساتھ بیچ میں سے کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرانی ہیں اب آپ دیکھیں ہمارا جیسا نکمہ ہوتا تو تقریر وقری چھوڑتا اس کے ساتھ لڑ پڑتا کہ تم نے کیوں کیسی بات کہی اور ہزاروں لوگوں کے سامنے ایسی بات کیوں کہی لیکن انہوں نے تھوڑا سا سر جکھایا اور پھر فرمایا کہ آپ کو غلط ذہنی لگی ہے میں حیرانی نہیں میرے والدین کا نکاح جس نے کرایا تھا اس کے گواہ اب بھی موجود ہے اور اپنا تفریح جاری کیا تو یہ ہمارے بڑوں کا کارنامے ہے کہ ایسے وقت میں بھی وہ سبر کرتے تھے اور ایسے وقت میں بھی وہ برداشت کرتے تھے اس لیے ہم اور آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے اس غصے کو قابو میں رکھنا ہے جب ہم غصہ قابو کر لیں گے یقین کرے ہزاروں پریشانیوں سے بچ جائیں گے آج جو دنیا کے اندر فسادات اور ہیں اور جو لڑائیاں جھگڑے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کی خالص وجہ یہی ہے کہ تھوڑا سا کسی معمولی بات پر غصہ آ گیا اور جا کر اس کو قتل کر دیا اس کو مار دیا لڑائی ہو گئی اور پھر اس کے سالوں سال لڑائی چلتی رہتی ہے اگر تھوڑا سا برداشت کر لے اللہ کے لیے معاف کر دے اپنے آپ کو کم سمجھے اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے تو دنیا میں بھی اس کے لیے آست ہے اور قیامت کے دن تو حدیثیفات میں آتا ہے رسول لفاق علیہ سلاۃ والسلام کا ارشاد ہے فرمایا انجننا اور فی وسط الجن سر کا انبو مرخ میں اس کے لیے ذمے دار ہوں جنت کے بیچ میں جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں کہ اس کی جنت کے بیچ میں گھر رہوں گا کس وقت کے لیے لیمن جس نے لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا باوجود اس کے باہو مشق وہ حق پہ تھا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا انتقام لیتا یا اپنا حق حاصل کر لیتا لیکن صرف اس لیے اس نے لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور اسے ہمارا نقصان ہوگا تو اپنا حق چھوڑ دیا اس لیے تو آپ علیہ صلاح نے فرمایا انضی میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں بے فن کی جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا تو اب یہ کام ہر آدمی کی بس میں نہیں ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے ایسے حضرات کی صحبت میں اور ان کے مجالس میں آ کر ایسی باتوں کو سن کر اس پر غور کر کے اس کی مشکر کے پھر جا کر کہیں انسان جو ہے غصہ کو ضبط کر سکتا ہے صرف کہنے سننے سے یہ بات قابل میں نہیں آتی کہ سننے سے بات قابل میں آتی تو ہم سب نے ہوتے سنتے یہ سب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اکثر میں ساری باتیں سنی ہوں گی لیکن عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو اپنی وجر میں کیسے ہم لائے کس طریقے سے ہم اس کو اپنائیں ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں ایک دفعہ مشہور ہوا لوگ ہوتے رہتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت بہت بار ہے اور بہت یہ ہے تو ایک آدمی امتحان کے طور پر ان کے پاس ایک دفعہ آئے اور فرمائے کہ حضرت امام ابو ہنی فرحم اللہ وہ بہت کم سویا کرتے تھے چوبیس گھنٹوں میں اور دن کے وقت کسی وقت سویا کرتے تھے تو وہ جو آدمی سوال کرنے کے لیے آیا اس نے وہی وقت تلا کیا جس وقت میں وہ آرام فرماتے تھے آ کر دروازہ کٹ کٹھایا نکلے کون کہا کہ میں آیا ہوں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے تو حضرت امام صاحب کو تو اس میں غصہ آنا چاہیے تھا ظاہر ہے کہ میں چوبیس گھنٹے اسی مسائل انہی مسائل کے لیے بیٹھا رہتا ہوں اور یہ مسائل حل کرتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں تو اب تو تھوڑا سا وقت میں نے اپنے رن کے لیے خرچ کیا تھا تو میرے آرام کے وقت میں کم از کم نہیں آنا چاہیے تھا کسی اور وقت میں جاتے لیکن حضرت امام صاحب نے غصہ نہیں فرمایا برداشت کر کے فرمایا کہا کیا مسئلہ ہے تو اس نے آگیا سے کہا کہ وہ مسئلہ تو نہیں بھول گیا پوچھتے پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن تو پھر جب بھول گیا اس کو تو ضرور گسا آنا چاہیے تھا حضرت امام صاحب نے فرمایا چلو جب یاد آ جائے تو پھر آنا وہ چلا گیا کم از کم آج پہلے پتہ نہیں تھا کہ وقت آرام فرماتے ہیں تو دوسرے دن تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آرام کا وقت ہے کسی اور وقت آ جاتے تو دوسرے دن پھر اسی وقت آ گیا اور پھر دروازہ کٹ کٹایا پھر اس کے آرام میں خل پیدا کیا حضرت امام صاحب نکلے دیکھا وہی شخص ہے ہاں بھائی مسئلہ یاد ہو گیا وہ سب آنا چاہیے تھا کہ بھائی کل تو, تو میرا آرام برباد کیا میری نیند خراب ہو گئی آج پھر اسی وقت آتا گئے کچھ نہیں فرمایا فرما کہ ہاں بھائی مسئلہ یاد ہو گیا کہا کہ ہاں وہ مسئلہ لیکن پھر بول گیا اب دوسرے دن بھی اس نے کہا گیا اس نے اصل میں امتحان لینا تھا امام صاحب کو تو پتہ نہیں تھا وہ تو اللہ کے لیے برداشت کر رہے تھے تو دوسرے دن جو ہے نا کہا ٹھیک ہے جب بھی یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا چلے گیا تیسرے دن جب آیا تو اسی وقت جو آرام کا وقت تھا دروازہ کٹکٹ میں نکلے وہی شخص نے آج تو اس کو دو تین تھپڑ لگانے تھے تو ایک اللہ کے باندھے دو دن پر سونی میری نین میرا آرام برباد کیا آج پھر اسی وقت آ گئے کم از کم کسی اور وقت آئے جاتے کچھ نہیں فرمایا فرمے ہاں مسئلہ یاد ہو گیا کہا کہ ہاں مسئلہ یاد ہو گیا کیا مسئلہ ہے اب یہاں غور کرنے کے بات ہے کہ وہ مسئلہ جو پوچھ رہا ہے تین دن اس کی آرام کو خراب کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا اتنے تین دن مسلسل آرام کو برباد کیا اور سوال اتنے گچے قسم کا اس پہ تو اس کو گس آنا چاہیے تھا لیکن اللہ صاحب نے ان کو صبر کا پہاڑ بنایا تھا برداشت کر کے آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ہاں وہ میٹا ہوتا ہے جواب ہو گیا کیسا ختم چلے جانا چاہیے تھا اس نے الٹا اور سوال کیا اور وہ سوال کیا, کیا کہ کیا آپ نے چکا ہے کہ ہوتا ہے اب اس کے بعد تو صبر کا پیمانہ بالکل لبراز ہونا چاہیے تھا ہم تو بیان کا پہنوں کو کھاتا ہے اور وہ ان کے اوپر گزر رہا ہے لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ عقلمند ہر چیز چکھنے سے نہیں معلوم ہوتی بعض چیز تجربے سے معلوم ہوتی ہیں اور مکھیاں جو عام طور پہ بیٹھتی ہیں وہ میٹی چیز پر بیٹھتی ہیں اور بخانا بھی زیادہ بیٹھنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بخانا میٹا ہوگا اس نے ہاتھ جھوڑ دیے اور معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا بالکل وہی آپ صبر اور تحمل کے پہاڑ ہیں اور اس کے بعد سوگا کر کے اس کے پکا مریض بن گیا تو یہ ہے ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا وسط پینا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ دہشاہ اس کی تعریف فرمانا ہے وہ لمن و غفارا ان نظال سلم عزم چھوٹا کام نہیں ہے جس نے صبر کیا اور معاف کیا وقت دیا تو یہ بہت بڑا کام ہے انبیاء والا کام ہے یہ چھوٹا ووٹا کام نہیں ہے اس وجہ سے ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے اور اس کے اوپر جو انعامات ملتے ہیں حدیث افاظ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کڑے ہو جائے جن کا اللہ کے اوپر کوئی حق ہو حیران ہوں گے کہ اللہ کے اوپر حق کیسا ہوتا ہے کچھ لوگ کڑے ہو جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کیا ہوگا اور ان کو اعلان ہوگا کہ جنت کی حور میں جو بھی تم چاہتے ہو ایک ہور اپنے لیے پسند کر لو یہ اعزازی حور ان کو ملے گا تو یہ کس وجہ سے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا شریعت میں تو انتقام لینے کی بھی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به انتقام بھی اتنا لینا ہوگا جس جتنا تمہیں ستایا گیا ہے جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی اتنا انتقام ہے لیکن اس کے ساتھ فرمایا والان صبرتم اگر صبر کیا اور معاف کیا لہو خیر للصابرین یہ صبر کرنے والوں کے لیے انتقام لینے سے بہتر ہے انتقام لینے سے سور کرنے والوں کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے اس وجہ سے میرے محترم دوستو غصہ تو انسان کو آئے گا لیکن اس کو برداشت کرنا اس کو پینا یہ جنان والے ان حضرات کے صحبت میں آ کر یہ کام سیکھنے ہوں گے اس کے بغیر نہیں ہوتا رسول فاق علیہ صلاح نے غصہ برداشت کرنے کا اور غصہ ٹندہ کرنے کا طریقہ علاج بھی بتلایا فرمایا کہ جب غصہ آ جائے جب غصہ آ جائے کسی کے اوپر تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر لیٹا ہے تو اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑ دے اور اپنے مقدہ اور معاد کی سوچ غور کرے مبدہ معاد پہ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں پیدا ہوا ہوں کس چیز سے منی کے ایک غلیظ ارے مہین قطرے سے منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں اور اب جب مروں گا تو مرنے کے بعد میرا حصر کیا ہوگا پورے جسم کے اندر کیڑے پورا جسم کیڑوں کے اندر ختم ہو جائے گا تو مبدہ میں سے غور کر کے اب سوچ لو کہ میں جو غصہ کر رہا ہوں اپنے بھائی کو کچھ کہنے والا ہوں تم مجھے کہنا چاہیے یا نہیں میری حیثیت کیا ہے اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ لے اور یہ سوچ لے کہ مٹی سے پیدا ہو اور مٹی میں جاؤں گا تو ان اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ بھی فرمایا کہ جب غصہ آئے تو درود فریف پڑ لیا کرے درود فریف کے ذریعے سے انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے غصے کے ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی پی لے وضو کر لے اور یہ بھی فرمایا کہ جس پر غصہ آئے تو اس کو اپنے خانے سے ہٹاؤ ہٹ جاؤ اگر وہ نہ ہٹتا ہو تو خود ہٹ جائے اس لیے کہ جس پہ غصہ ہو اس کو آپ دیکھیں گے تو غصہ مزید بڑھتا رہتا ہے لیکن جب آنکھوں سے ہٹ جائے تو پھر غصہ آہستہ ٹنڈا ہونے شروع ہو جاتا ہے اسی ترتیب سے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو کسی نیک آدمی اور صالح آدمی کے صحبت میں جانا اگر آپ برے آدمی کے صحبت میں گئے وہ آپ کو اور غصہ دلائے گا کیا؟ یہ کیا ہے اس نے ایسی بات تو گا لیکن آپ نیک اور صالح آدمی کے اس صحبت میں جائیں گے وہ آپ کو دے گا کوئی بات نہیں ہے ہوتا رہتا ہے دنیا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کیسا. آرام سے ان بات حل ہو جائے گی تو اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس وجہ سے ہم اور آپ نے دنیا کے اندر رہ کر ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے اور اپنے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو نکالنا ہے اب ان کو نکالنے کے لیے یہی اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کے صحبت میں انسان آ کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے سیکھے اس غصہ پینے پر جو مکان ملتا ہے ایک بزرگ کے بارے میں ہوا فرمایا ایک آدمی اس کے زیارت کے لیے گیا مشہور ہوا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے اور بہت اللہ والا ہے اور یہ ہے تو وہ آج اس کی ملاقات کے لئے گیا جب گھر پہنچا وہ گھر پہ نہیں تھے بیوی بی تھی اس سے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بوڑھا بھلا کہنا شروع کیا اور جو اس کے زبان پہ آتا تھا سب کچھ کہہ دیا اور اس نے سوچا کہ میں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا بہت اللہ والا ہے اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام دیا ہے اور بیوی اس سے اتنا نالا اور بیوی اتنا یعنی اس کے بارے میں برے القاب اور بری باتیں کہہ رہی ہے تو مایوس ہو کر واپس ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جنگل کی طرف سے آ رہا ہے کسی نے کہا کہ وہ ہے جو آپ پوچھ رہے تھے تو دیکھا کہ شیر ہے شیر کے اوپر اس نے اپنا سامان وغیرہ لادا ہوا ہے اور سانپ اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کو ہنکارا حیران ہو گیا بیوی بی نے یہ کہا اور آدمی اے یہ ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے میں آپ کے گھر گیا تھا اور آپ کی اہلیہ نے تو یوں یوں کہا اور آپ کو یہ مکان ملا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مکان مجھے اپنی بیوی بی کی اسی کھڑی کسیری کہنے اور برداشت کرنے سے ملا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کے لیے کوئی اس کے یعنی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی سلا کا ذریعہ بن گئی تھی برا بالکل برا بالکل تو وہ برداشت کرتے تھے اللہ پاس نے ان کو یہ مقام دیا تھا تو غصہ کو انسان ایک دفعہ سی لے اس کے بعد اس کے دل میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے نورانیت محسوس ہوتی ہے اور آخر میں تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں حضرت امام شافی رحم اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کو غصہ کی بات پہ غصہ نہ آئے تو وہ گدا ہے غصہ تو آتا ہوگا لیکن جس آدمی کو اگر اس کے پاس جائے اور اس کے پاس معذرت کرے اور وہ معذرت قبول نہ کرے تو وہ شیطان ہے دونوں باتیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو تیرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اور تجھے اس پر غصہ آ جائے تو اس کے لیے اپنی طرف سے ستر عذر تلاش کرو ستر آزاد کہ اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ اس کو صحیح بات نہیں پہنچی ہوگی یہ اس نے اس لیے کہی ہوگی کہ اس کی طبیعت و خراب ہوگی اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ بیمار ہوگا یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ گھر میں اس کے نٹاکی ہوگی یعنی اپنے طرف سے اس کے اس بات کے لیے ازریں تعلاش کریں اور اگر تمام عذروں کے باوجود پھر بھی آپ کہ نہیں, نہیں کوئی بات نہیں اس نے خود خباس کی ہے اور خود اس نے برے بات یعنی گالیاں دی ہے یا کام کیا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو ملامت نہ کرو اپنے دل کو ملامت کرو اور دل کو کہو کہ اے دل تم کتنا سخت اور سخی ہے کتنا سخت ہے کہ تم تیرا بھائی تیرے سامنے ستر تیس کر رہا ہے اور تم پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس ترتیب سے اگر ہم رہیں گے نیک لوگوں کے صحبت میں رہ کر ان باتوں کو سن کر ان باتوں کو سیکھ کر اور ان باتوں سے امن کر کے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی تو مرید جو مریدین کا نام ہوتا ہے مرید کا مانا چاہنے والا بے خال سے ہے تو ہم کس کو چاہتے ہیں چاہنے والا شیخ کو چاہتا ہے شیخ کے ذریعے سے اللہ کو چاہتا ہے شیخ کے ذریعے اللہ کو چاہتا ہے اور جو چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جاتے تو وہ برداشت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنا شخص اور اپنی اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے تو کبھی نرمی سے کرتا ہے کبھی سبز سے کرتا ہے کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں ان سب کو سینا ان سب کو برداشت کرنا ہوگا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مرید مرید باب افعال سے ہے اور باب افعال کے اندر ایک خاصیت سلو ماقف کا ہے سلو ماقف کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ یورید ارادہ کرنا چاہنا لیکن یہاں پر باب افعال کے اندر جو سلط ماخذ ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا ارادہ ہے جو کچھ چاہتا ہے اپنے چاہت کو بالکل ختم کر دے اپنے ارادے کو بالکل ختم کر دے اور سلط کر دے یوں سمجھو کہ مردہ بد سے زندہ ہو جاتا ہے پہلے شیخ تلاش کر کے اطمینان کر کے یہ یقین کر کے کہ یہ اللہ والا ہے مجھے یہ اللہ کے ساتھ ملائے گا جو کچھ مجھے کہے گا وہ صحیح بات کہے گا جب یہ جی ایک ہو جائے تو اب سب کچھ سفر کر دو بس اب تو مردہ بدست نہ ہو جائے اس ترتیب سے کبھی سختی ہوگی جب سختی ہوگی سمجھ لو کی تربیت ہو رہی ہے کبھی نرمی ہوگی تب بھی سمجھ لو کی تربیت ہو رہی ہے اس لیے کہ نرمی میں بھی کوئی خاص تربیت ہوتی ہے اور سختی میں بھی کوئی خاص تربیت ہوتی ہے کبھی عام حالات کے اعتبار سے ہوگا کبھی ناراض ہو کر دور کرے گا کبھی بہت خوش ہو کر قریب کرے گا اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں اب بڑوں کے ضرورت میں رہ کر اور ان کے اندر ان کے ساتھ رہ کر ان سے یہ حاصل کرنا ہوگا تو اس وجہ سے ہم اور آپ یعنی اگر چاہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ والے بن جائے تو اپنے اندر سے جتنے رزیلے ہیں ان کو ختم کرے ان رزیلوں میں سے ایک رزیلا غصے کا کہ انسان کو غصہ آتا رہتا ہے غصہ آئے تو انسان کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے حضرت امام ابو ہنی پر رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو ایک آیا اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا فرما کہ ہاں پھر صاحب کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی والدہ وہ بہت حفیظ جمیل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں شادی کر لوں اب سوچ لے ایسی بات کسی کے سامنے کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے حضرت امام ابونی فرحم اللہ صبر کے پہاڑ انہوں نے کچھ برا نہیں مانا برداشت کیا تکلیف تو ہو گئی لیکن برداشت کیا اور فرمایا کہ میری والدہ تو خود سمجھدار اور عاقل ہے وہ اپنا نکاح کرانا چاہتی ہو تو اس کی مرضی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں حضرت امام صاحب اٹھے آنے لگے اور اس آدمی نے ایک چیخ مار کر گر کر ہلاک ہو گیا امام اجیبر اللہ نے فرمایا کہ میرے صبر نے اس کو مارا خود انتقام نہیں لیا اللہ والوں کا انتقام پھر اللہ لیتا ہے اللہ والوں کا انتقام پھر اللہ لیتا ہے اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ پا اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بازار میں ملا اس نے اس کو برا بالا کہنا شروع کیا اور خوب جو کچھ اس کے زبان پہ آ سکتا تھا اس نے کہہ دیا امام ابو ہنی پر رحم اللہ نے اس کو اس کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سب کچھ سن لیا جب وہ واپس ہوا وہ اپنا گھر چلے گیا امام ابو ہنی پر رحم اللہ اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر اپنے گھر سے کچھ تھیلہ لیا اور اس کے اندر کچھ جرائم دنانیر وغیرہ جو تھے وہ ڈال دیے اور جا کر اس آدمی کے گھر پہ گئے دروازہ کا کٹہر نکلا دیکھا تو امام صاحب کھڑے ہیں تو اس نے سوچا ہوگا کہ اب تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے شاید کسی چند آدمیوں کو لے کر آئے گا میرے ساتھ لڑے گا لیکن اکیلا تھا اس کے ہاتھ میں وہ تیلا تھا تو آپ نے اس کو وہ تیلا پیش کیا کہا کہ لے لو یہ میرے طرف سے ہدیہ حران ہو گیا گيا ہدیہ میں نے آپ کے ساتھ كون سا انسات كيا اچھا سلوك كا میں نے تو آپ کو غالیہ نہیں بورا بڑا کہا کہ ہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات یہ ہیں آپ نے فرمایا سنمن قطاق جو تیرے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو واف و من ظلمت اور جو سچ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو وہ احسن علامت اص عل اور جو تیرے ساتھ بورا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو لہذا آپ نے جو کچھ کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے میں یہ لے کر آپ کی خدمت آیا ہوں تاکہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کر کے رسول پاک علیہ سلاحت اسلام کے اس ارشاد پہ عمل ہو جائے ہمارے بڑوں کی یہ شان انہوں نے کر کے دکھایا امام کاظم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کا نام کاظم اس وجہ سے مشہور ہوا کہ وہ غصہ کو پینے والے تھا اس کی ایک بندی تھی اور بند اللہ والوں کی اللہ والی ہوتی ہے تو ایک دفعہ وہ خدمت کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کوئی سالن وغیرہ گر گیا اور اس کے خراب ہو گئے اور تکلیف ہو گئی اس کو غصہ آیا اور جب غصہ آیا غصے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی رگیں پھول گئی قریب تک اس کو مار لیتے بند تھی چونکہ تو اس نے جب دیکھا کہ آقا بہت غصے میں ہیں اس نے فوراً فوراً فاق کی آیت پڑی کہ جنتیوں کے اوساک جو ہے ول قین الغائب غصے کو پینے والے ہوتے ہیں تو اس نے کہا چلو میں نے غصہ پی لیا کچھ نہیں کہتا اس نے پھر آگے کہا وہ عن الناس نہ صرف ایک غصہ پیتے بلکہ معاف بھی کرتے ہیں انہیں کہا میں نے معاف کر دیا کچھ کہا بھی نہیں اور معاف بھی کر دیا دل سے معاف کیا پھر آگے اس نے کہا و اللہ یو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پسند فرماتا ہے تو فرمایا کہ چلو میں نے احسان کر دیا اور تجھے آزاد کر دیا اب ہم اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی ایک آیت سے ہم تو گنٹ و تقریر کرتے ہیں گنٹ و تقریریں سنتے ہیں میرے پر اثر نہیں ہوتا لیکن انہوں نے صرف ایک آیت سن لی اور سنتے ہی فوراً انہیں غصہ ٹھنڈا ہو گیا احسان کر لیا اور آزاد کر دیا اس ترتیب سے اگر ہم اور آپ ان کے مشق کریں گے اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تشہن وہ وقت لائے گا کہ ہم غصہ کو پیتے رہیں گے غصے کو ہم یعنی برداشت کرتے رہیں گے اور اگر ہم نے غصہ برداشت نہیں کیا اور غصہ نہیں کیا تو یقین کریں کہ دنیا نے بھی ہمارے لیے اکثر مشکلات کا سامنا کر کرنا ہوگا اور آخرت تو ہے ہی ایسی جگہ کہ پھر غصے کی وجہ سے جو ہم نے زیادتیاں کی ہوں گی تو ان زیادتی کا ہمیں پھر اس کا پڑے گا جو کچھ اس کے مشکلات ہوں گے اور جو کچھ ان کا انتقام ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے جواب دینا ہوگا اس وجہ سے ہم اور آپ اگر چاہیں تو غصہ کو برداشت کریں ایک صحابی نے رسول پاک علیہ صلاح سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے مختصر تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقدب غصہ مت کر پھر کہا کچھ اور وسیعت فرمائے آپ نے پھر فرمایا لا تقدب غصہ مت کر پھر کہا کہ رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائے تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغد غصہ نہ کر آپ علیہ السلام وسلام مردی تھے تربیت فرماتے تھے ہر انسان کو دوائی اس کے مزاج کے مطابق دیا کرتے تھے ممکن ہے کہ اس کے اندر غصہ کی صفت زیادہ ہو آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا ہوگا اس وجہ سے اس کے لیے بطور خاص یہی وصیت فرمائی کسی کو کوئی کسی کو کوئی اس کو غصہ نہ کرنے کی وصیت فرمائی ہے تو مختصرد جملہ لیکن غصہ نہ کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا اس کو کتنا کتنے نقصانات سے بچنا ہوگا تو اس اعتبار سے حدیثی پاس میں غصہ پینے والوں کے لیے آتا ہے من سر رہو جس کو یہ بات خوش کرے آیوش فلاح بنیاد کہ اس کے لیے بلند بلند عمارتیں بنائی جائے وہ تر فلح درجات اور ان کے لیے درجات بلند کیے جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فلیات امن فلم اس کو چاہیے کہ جو اس کے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرے من ہرما اور اس کو دے جو اس کو محروم کرے علام انسا اور اس کے ساتھ احسان کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو غصہ دینے کا اور غصہ برداشت کرنے کی توسیع تتا فرمائے اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑا کام ہے کوئی آسان کام نہیں جس کو اللہ شاہ نے فرمائے کہ و لمن و ان نزال من عزم العمر جس نے صبر کیا اور بخش دیا یہ بہت بڑا کام ہے اندیا والا کام ہے تو اور صبر صبر جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم برداشت کریں اور کسی کو گالی سن کر بلکہ صبر کی تو کئی قسمیں ہیں صبر علی الطاق صبر علناسیہ اور صبر علی مصیبہ یہ بھی صبر ہے تو اس صبر کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی کی اعانت حاصل کر سکتا ہے فرمایا وسطر وسط تم مدد چاہو مدد حاصل کرو اللہ کی استعانت حاصل کر لو جس صبری صبر کے ساتھ و فلاح اور نماز کے ساتھ صبر کو پہلے ذکر کیا نماز کو بعد میں ذکر کیا اس لیے کہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں وضو کا ہونا کپڑے کا پاک ہونا اور ساری چیزیں لیکن صبر جو انسان کے اوپر جس وقت کوئی مصیبت کی بات آ جاتی ہے فوراً صبر کرنا تو اس کے لیے کچھ شرائط برائز نہیں ہے تو اس سے جو ہے استعانت پہلے ہوتی ہے نماز کے لیے استعانت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے تو وہ صبر صبر کے ذریعے سے, سے حاصل کر لو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں جو پریشانی آتی ہیں اس پر انسان صبر کرتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہوتا ہے حدیث کت ہے اضاف الگہ عبد من آپ دن فی اعبادی مصیبت جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت متوجہ کروں اس کے بدل میں مثلاً بیمار ہو گیا کوئی تکلیف ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی نقصان اس کو پہنچ گئی اولاد ہی یا اس کی اولاد میں سے اس کو کوئی تکلیف اس کا بچہ بیمار ہو گیا مر گیا اور کوئی کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا او مالی یا اس کے مال میں اس کو کوئی مصیبت متوجہ کروں اور فرمائیں سن مستقبہ لگا لے کے پھر اس کا استقبال کیا اس نے سبری جمیل کے ساتھ یعنی جزا فضا نہیں کیا وہ نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور بس میں رض ہوں تو اللہ تعالی سے فرماتا ہے کچھ ہے اس پہلے تو من ملقیامہ مجھے اس قیامت کے دن حیا آئے گی انس و الہومانہ اور انس و لہودیوانہ لہو کہ میں اس کے لیے ترازو قائم کروں یا اس کا جو عمل نے کا جس ہے دیوان وہ اس کے لیے لے اور وہ حاضر کروں یوں سمجھو کہ بغیر حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا کس وجہ سے صبر کی وجہ سے اس طریقے سے کسی کو پر جو تکلیف آ جائے اور اس کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے لیکن جو برداشت نہ کرے صبر نہ کرے تو اس کے بارے میں وہ ای ہے فاق میں آتا ہے مل یر قباعی جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو جو میرے فیصلے فیصل راضی نہ ہو ولم یسبر اعلیٰ بلا اور میری مصیبت اور میری بلا اس پر صبر نہ کرو تو فل یل سربند سوائی پھر اس کو چاہے کہ میرے علاوہ اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کرے تو یہ ساری چیزیں اللہ والوں کے صحبت میں رہ کر سیکھنے پڑتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے اس وقت کیا کرنا ہوگا پریشانی آ اس وقت کیا کرنا ہوگا اس لیے کہ ساری چیز انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش ہوتی رہتی ہیں لیکن جب اللہ والا ہوتا ہے تو پھر اس کو تکلیف میں بھی خوشی ہوتی ہے اور خوشی میں بھی, بھی خوشی ہوتی ہے ایک اللہ والا نے کہا کہ دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا کسی نے کہا یہ کیا کہہ رہا یہ مقام تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا اب کے طبیعت کے خلاف بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں اس نے کہا کہ میں نے میں نے اپنی چاہت کو اللہ کے چاہت کے سابے کر دیا اب اللہ سان جو کچھ کرنا چاہے میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سابے کر دیا اور جو کچھ اللہ کی مرضی وہ میری مرضی اب اگر کسی تکلیف میں مبتلا کرے اللہ کی مرضی تو وہ میری مرضی کسی کو راہ کون اللہ کی مرضی وہ میری مرضی مجھے تکلیف دے اللہ کی مرضی ہو تو وہ میری مرضی مجھے خوش کر دے اللہ کی مرضی ہو میری مرضی تو اب زندہ کے اندر کوئی کام ایسا ہے نہیں جو میری مرضی کے خلاف ہو اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی تابع کر دیا بس یہ بات ہے اصل کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کتابیں بنائیں تو اس کو کیسے بنائیں اس کے لیے کیا کریں کیا وسائل اسباب اختیار کرے بس ان وسائل ازباب اختیار کرنے کے لیے ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے پاس آنا ہوتا ہے تاکہ انسان آ کر اپنے آپ کو سدھارے اور وہ صفات جو انسان کو حاصل کرنے کی ہیں صفات حمیلا وہ حاصل ہو جائے اور وہ صفات جو رضیلا ہے انسان کو ان کو چھڑانے کی کوشش ہو تو وہ صفات انسان سے چھوٹ جائے تو اللہ والوں کے صحبت میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کے تو فرمائے لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجتا من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا ولا تكلنا الى نفسنا تكن عين ولا تكلنا الى ان تكن طرفه عين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين